Yeah uh -huh. اس کے ماں سورت الدین ہے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی تقریم کا بیان بھی کیا اور اگر وہ اپنے مقام کو بھلا کر فراموش کر دے تو اس کی تجلیل کہاں پہنچتا ہے اس کا بھی تذکرہ اس صورت میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین تین قسم انجیر کی اور زیتون کی اب انجیر کے فوائد اور زیتون کے فوائد اپنی جگہ بڑے موضوعات ہیں البتہ یہاں جو قسمیں کھائی گئیں ان کے بارے میں ایک رائے ہے کہ یہ خاص شخصیات سے متعلقہ علاقوں کی قسمیں ہیں پہمبروں کے تعلق سے وہ تین وزیتون قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی شام اور فلسطین کا علاقہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا علاقہ ہے ان علاقوں میں خوب پیداوار ہے انجیر کی اور زیتون کی تو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ وہ تور سینی اور تور سینا کی قسم بہت واضح ہے کون مراد لیے جائیں گے موسیٰ علیہ السلام وحاد البلد اور اس امن والے شہر کی قسم یہ نسبت کس کی ہے محمد مصطفیٰ گریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کون لوگ ہیں اللہ کے انبیاء رسول بہترین انسان اس زمین پر اس کائنات میں اور ان کے بھی امام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو کیا جوہر اللہ نے دیا اگر وہ اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرنے پر آئے تو کس عروج پر پہنچے عیسیٰ اور موسیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ والسلام یہ انسانوں میں سے ہی ان کو چنا گیا یہ انسانیت کی معراج پر ہیں فرمایا لقدی اخسلی تقویم یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے احسن سپرلیٹو بیسٹ بہترین شکل صورت میں ایک مشہور مسئلہ میں نے اشارہ کیا تھا ابھی وہ تھوڑا سمجھ لیں کسی شخص نے کہہ دیا پتہ نہیں بڑا ٹائم ہوتا لوگوں کے پاس کیسی کیسی قسمیں کھا لیتے ہیں اس نے کہا کہ میری بیوی چاند بیوی اگر خوبصورت نہیں ہوئی اور چاند کی طرح خوبصورت نہیں ہوئی جو مہاورہ بھی ہوتا ہے نا تو اس کو طلاق ایسی الٹی سیدھی قسمیں اب ایک نے کر ڈالا کام اب جب شادی ہو گئی تو جو بھی مناسب صورت ہوگی وہ ہوگی بیگم کی بڑا پریشان بھی تو طلاق واقعہ تو نہیں ہوگا ادھر ادھر دوڑتا دوڑتا گیا آخر میں اباب حنیف اور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تھا نہیں ہوئی طلاق کہا سر وہ بڑے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی. میں دلیل دیتا ہوں لقت خلق نسان افی آحسنی تقویم آسن سپر دی بیسٹ چاند کیا بیچتا ہے پھر کیا ہے اللہ اکبر تو یہ تو مسائل ہے جو کہا بے لیکن تقریب بہترین ساخ میں اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا آدم کو سورہ سواد میں ہر انسان میں اپنی روح سے پھوکا تقریم دی خلافت عطا کی ہے ہاں اپنی نمائندگی دے کر زمین پر بھیجا ہے اللہ اکبر لیکن فرما ردگ نہ ہو پھر ہم نے اسے پس ترین حالت میں لوٹا دیا یہ پس ترین کیا ہے جانوروں سے بھی بدتر اصل اللہ کون جو مقصد حیات کو فراموش کر دے سورہ آراف آیت 179 دل ہے سمجھتے نہیں آنکھیں دیکھتے نہیں کان ہے سنتے نہیں جانور ان سے بھی بدتر ہیں الاقم الغافلون یہی غافل ہیں روح کو فراموش کر دیا ہاں انسان کا شرف کیا ہے بندہ بنے یہ جانور بن گئے بے مقصد زندگی تو جانور گزارتا ہے نا تو کبھی اٹھنے پر آئے تو انسان کو کہاں تک اٹھا دیا گیا انبیاء رسول لیکن انسان اپنے شرف اور مقام کے خلاف جائے اپنی اصل کے خلاف ہو جائے تو پھر اس سے بھی بدتر یہ دونوں پہلو بیان ہو گئے اللہ دین آمن وہاں میرو سوائے وہ جو ایمان لائے جنہوں نے ایک امال کیے فل اجر غیرون تو ان کے لیے نا ختم ہونے والا اجہر ہے جو ایمان پر آئے نیک عمل کرے یہ ہے جنہوں نے مقصد حیات کو پا لیا اور ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے کب آداب بس کون سی چیز تمہیں جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اس کے بعد اب کیا رہ گیا سارے حقائق واضح ہو گئے کتاب آ گئی رسول آ گئے اب کس بات کی وجہ سے تم جھٹلا لارو کیا دلیل تمہارے پاس رہ گئی نری ہٹ دھرمی کی سوا کچھ بھی نہیں ہے جو تم اڑے ہوئے ہو گمراہی کے معاملے پر علیہ صلی اللہ کمن ہاکمین تو کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے اصل حاکم بھی وہ فیصلہ بھی اصل اسی کا ہے اس پر حضور نے فرمایا کہ پڑھنا چاہیے بلا ہاں ہاں شاہدین <الشَّاهدين> میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے کہ اللہ ہی ہے سارے حاکموں سے بڑھ کر حاکم اور بار بار یہ سکا چکا وہ فرماتا ہے تین برطان قرآن میں سور یوسف کی ہے چالیس میں بھی اِلّا لِلّا حکم کا اختیار اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے اس کے بعد اگلی صورت ہے معروف ہے سورت العلق اور اس میں پہلی پانچ آیات وہ اولین وہی ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و نے آخر سے غافل ایک شخص یا کردار کا ذکر کیا حضور نبی اکرم علیہ السلام سے دشمنی رکھنے والا کردار ابو جہل اس کا ذکر اور اس کے انجام کا بیان بھی ہے بسم اللہ عمران ایک بسم ربی کا لدی خلق پڑیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا اقرا کا لفظ ہے جو پہلا پہلا حضور کو آتا ہوا یہ دین علم کی دلائل کی بنیاد پر بات کرتا ہے یہ پڑھنے پر سوچنے پر غور و فکر کرنے پر دعوت دیتا ہے یہ ہے اسلام کے ماننے والوں سے مطالبہ کہ وہ علم کے میدان میں آگے سے آگے بڑھے البتہ اقرا اس کے ساتھ شرط لگی ہے بسم ربک اپنے رب کے نام سے پڑھو علم وہ علم جو رب کی مارفت عطا کرے سور فاتر کے آئے نمبر میں پڑھا ہم نے سمجھا اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرنے والے کون ہیں جو علم رکھنے والے ہیں وہ علم جو اللہ کی معرفت دے وہ اصل علم ہے باقی جناب یونیورس کو جا کے ایکسپلور کرنے کی باتیں بگ بینگ کو بھی ڈسکور کر لیا اور ایکسپینڈنگ یونیورس کو بھی پہچان لیا اور اسٹیون ہاکنگس نے بہت کچھ ڈسکور کر کے دے دیا اور اس کے بعد کے لوگوں نے اور اس طرح کے لوگوں نے جب پوچھا کہ خدا کے بارے میں کوئی خیال مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں کوئی خیال کر نتنگ ڈوئنگ کچھ بھی نہیں تو ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں علم وہ علم جو رب کے نام کے ساتھ ہو یہ اہم ترین بات جو اس پہلی وہی سے میں سمجھ لینی چاہیے تو عصلی علوم خوب حاصل کرو کوئی منع نہیں کرتا مگر العلم جو وحی کا علم ہے اس کو فراموش تو نہ کرو علم وہی کے تابے رکھو گے عصری علوم کو فزیکل سائنسز کو تو یہ ساری ٹیکنالوجی باعث خیر ہوگی آج بہت مرتبہ ٹیکنالوجی بائیس شب ہو گئی ہے کیوں یہ انسان نے جو ایکوائر نالج حاصل کی ہے وہ ریویلڈ نالج کے تابے نہیں ہو رہی ہے وہی کے تابع نہیں ہو رہی ہے یہ پہلے دن سے ہمیں سبق سکھایا گیا ایک اور آپ پڑھیے اب بسم ربک لدی خلق اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا خلق المین الق انسان کو پیدا فرمایا علق یعنی ایک لٹکتی ہوئی شے سے تفصیل پہلے آ چکی ایک اور اکرم پڑھیے کہ آپ کا رب بہت کرم فرمانے والا ہے الذي علامہ بال قلم جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا قلم کی ویلیو ہے قلم کی قدر قیمت ہے اللہ قسم رہا ہے قلم کی سورہ نون میں قلم میں ہم نے پڑھا اور یہاں اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا المل یا علم انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا فرشتوں نے بھی اقرار کیا ہے سبحان کلا علم علامہ اللہ تنا ہر تمہارے سے پاک ہے ہمیں کوئی علم نہیں سوائے وہ جو نے ہمیں عطا فرما دیا یہی بندے کی آجزی مالک میرے پاس کچھ نہیں اللہ رسولوں سے پوچھے گا کیا ہوا تمہارے ساتھ لا علم اللہ اکبر وہ علم کے پہاڑ انبیاء اور رسول بھی رب کے سامنے کہیں گے ہمیں کوئی علم نہیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ دو چار ڈگری ہاتھ میں آ گئیں تو ہم سے بڑا کوئی علامہ نہیں ہے ہم سے بڑا کوئی اریٹر نہیں ہے ہم سے بڑا کوئی ڈیبیٹر نہیں ہے اس, علم کے اس تکبر سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی لیے حضور نے دعا سکھائی نا اللہ اسل کا علم اللہ میں اس علم کا سوال کرتا جو نفع دینے والا ہو اللہم امنی اعوذ بکا من علم کا ینفع اللہ میں تری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع دینے والا نہ ہو یہ پہلی وحی بہت کچھ کلام ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تفصیل کا موقع نہیں تفاصل کا مطالعہ کیا جائے ایک اور نقطہ بھی نزول میں یہ شروع میں وہی آئی قرآن میں کہا ہے یہ آئے یہ سورت نمبر 96 ہے یہ توقیفی امور کہلاتے ہیں کیا حضور خود بتا گئے کس آئے کو کہاں رکھنا ہے کس سورت کو کہاں رکھنا ہے آج جس ترتیب سے قرآن ہمارے پاس ہے یہ حضور ترتیب بیان فرما گئے تھے صحابہ کو حص اسی پر کرا گئے تھے اور صحابہ کے پاس لکھا ہوا بھی موجود تھا صدیق اکبر ابی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کتابی شکل میں جمع ہوا یہ اور حفاظت قرآن کے موضوعات تفسیر سے تفاصر میں اور علم قرآن کی جو کتابیں ان میں پڑھے جا سکتے ہیں اب انسان کی سرکشی کا بیان کل ہرگز نہیں انسان علیحدہ بے شک انسان تو سرکشی پر اتر ہے اب رہا اس جبکہ وہ اپنے آپ کو بے پروا دیکھتا ہے کیا مطلب کوئی پوچھ نہیں رہا میں بڑی یہ حرکتیں کر رہا ہوں وہ حرکت کچھ ہوئی نہیں رہا جیسے بعد اوقات ہوتے ہیں نا لگا ہے میں نے کراس کیا کوئی چالان اب تک آیا نہیں آ جائے گا ابھی تو ٹکٹ نہیں آ رہا نا ہمارا کل آ جائے گا آن لائن ٹکٹ بھی اللہ حفاظت میں رکھے لیکن آپ بھی دیکھتا ہے بچہ دیکھتا ہے میں نے نقل کی کچھ ہوا تو نہیں مجھے وہ بالکل سمجھ رہے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہا حالانکہ پکڑ تو پھر ہوتی ہے ادھر بھی ہو جاتی ہے دوسری تیسری دفع میں ہو جاتی انسان کیا سمجھ بیٹھتا ہے کوئی دیکھ نہیں نا اپنے آپ کو بڑا بے پرواہ سمجھ لیتا ہے نہیں انب بھی کر رجھے آپ بے شک تجھے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے کل پیشی تو ہے حساب کتاب تو ہونا ہے یہاں عمل کا موقع ہے کل نتاج کا موقع آئے گا کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے اللہ ایک بندے جب وہ نماز پڑھنے لگے ار تین الدا بھلا دیکھو اگر یہ ہدایت کی راہ پر ہوتا او امر اب تقوا یا تقوا پرہیزگاری کی بات کا حکم دیتا ار تین کا ذبا وطب بھلا دیکھیے کیا اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ اصل کردار ہے جسے جس حضور نبی پاک علیہ السلات کی مخالفت کی ہے اور اکثر مفسرین ابو جہل کا ذکر کیا معاد اللہ حضور, حضور کو نماز سے بھی روکنا چاہتا تھا خان کعبہ میں چاہتا تھا کہ نماز ادا نہ کرے حضور علیہ السلام اس پورے سینیری کو قرآن یہاں پر بیان کر رہا ہے اللہ کا تبصرہ کلّا ہرگز نہیں براد اس کی مخالفت یہ کامیاب نہیں ہوگی یہ ناکام ہوگا لََ اللہ یمت ہی اگر باز نہ آیا لنس فام تو پیشانی کے بالوں سے ہم پکڑ اس کو ضرور گھسیٹیں گے یہ ذلت اور رسوائی کا بیان ان تن کاذبہ خاتہ کیسی پیشانی جھوٹی گناہگار شخص کی پیشانی فلیدعوا نادیا وہ بلالے اپنی مجلس کے لوگوں کو یہ ابو جہل اور اس کے سردار دوست کہتے تھے ہمارے جتھے بڑے ہمارا لشکر بڑا ہے ہمارے پاس فوج بڑی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو دیکھو بلال جیسا غلام خباب جیسا لوہار کام کرنے والا تکبر میں آ کے اس کی بات کرتے اللہ فرماتا ہے فلیدعوا نادیا وہ بلا لے اپنے مجلس کے لوگوں کو سنت اس زبانیاں ہم بھی بلا لیں گے اپنے لشکروں کو کل لا ہرگز نہیں لا تو اس کی بات کو اہمیت نہ دیجیے اور سجدہ کیجئے وق و اور قریب ہو جائیے یہ آخری آیت جو سجدے والی ہے سجدہ ادا کر لیجئے جی ایک اعلان یہاں ساتھیوں کے لیے ہے کہ تھوڑا آگے آگے ہو کر بیٹھ جائیے اور بہرحال تھوڑی سی ہمیں ایسار, تھوڑا سا ہمیں ایشار کرنا ہوگا اور اس ایٹموسفیئر میں اتنے سارے ساتھی جب ساتھ ہوں گے تو یہ تھوڑا حفظ وغیرہ کا معاملہ بھی ہوگا ستائیسویں شب میں بھی آپ نے اثار کیا تھا آج تو آخری شب ہے تکمیل قرآن کا معاملہ تو تھوڑا اظہار کیجئے مل مل کر بیٹھ جائیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آفیت آسانی اور راحت کا معاملہ فرمائے تھوڑا آگے آگے ہو کر بیٹھ جائیے تاکہ اور ساتھیوں کو بھی سہولت ہو جزاکم اللہ خیریت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو بات آئی کہ اے نبی اس کی بات کو اہمیت نہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم کیا مراد ان لوگوں کی مخالفت کو آپ خاطر میں نہ لائیے یہ ناکام ہو کر رہیں گے اور اللہ سبحانہ و طالب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائے گا اس کے بعد سرۃۃ القدر ہے اور لئی القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری اپارچونیٹی ہے اس ماہ مبارک کی اللہ ہم سب کو آتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک ہم نے اس قرآن کو قدر کی رات میں نازل فرمایا وما درا کما لئی القدر اور آپ کو کیا معلوم قدر کی رات کیا ہے لئی رت القدری خیر من الف شہر وہ قدر کی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے پہلی بات قدر کی رات میں قرآن کا نزول لوہ محفوظ سے پورا قرآن پہلے آسمان پر نازل کر دیا گیا انزال یکدم ایک دفعہ میں اور وہ جو ذہن میں بھی 23 سال کا معاملہ کیا ہے وہ دہر میں ہم نے پڑھا تھا تنزیلا تھوڑا تھوڑا کر کے بھی اللہ نے نازل کیا تو یہ ریکنسلیشن ان دو باتوں کی اختلاف نہیں ریکنسلیشن ہے مطابقت ہے ایک ہی رات بن اسمان دنیا پر اگیا ملوح محفوظ سے انزال یک دم اور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے تقریبا 23 برس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قران کا نزول اچھا یہ رات کتنی عظیم ہے یہ قدر کی رات ہے ایک ترجمانی ہے تقدیروں کو بدل دینے والی رات اور ایک اور نتیجہ وہ رات کہ جس میں تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب اللہ نے عطا فرمائی یہ تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب مسلم شریف کی روایت پیش کی گئی سورت تاریخ کے کے ذیل میں اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو روج دے گا اور اس کو تر کر دینے کی وجہ سے قوموں کو زلیل اور رسوا کر دے گا تو تقدیروں کو بدل دینے والی رات بھی ہے اور تقدیروں کو بدل دینے والی کتاب بھی ہے اللہ نے یہ پاکستان بھی اسی رات میں دیا تھا اللہ کی مشیت میں ہے ہمارا یقین ہے کہ یہ تقدیر اس دنیا کی بدلنے کے لیے ملک اللہ نے دیا ہے اللہ کرے کہ, ایسا ہو کہ یہاں اللہ کی کتاب کو ہم تھامنے والے بنے اور دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں آؤ دیکھو یہ قرآن ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام کا دین ہے یہ ان کی مبارک سنت ہے اور یہ اس کی برکت ہے اللہ ہمیں توفی عطا میں اچھا خوشخبری کیا ہے پچھلی امتوں کی سینکڑوں برس کی عمریں ہوتی تھی آمال بہت تھے یہ امت تو بس ساٹھ سال سال میکسیمم عام طور پر تو صحابہ پریشان کے عمل تو ہمارے کم ان کے بہت زیادہ یہ ادائیں اللہ کو بڑی پسند آتی ایک رات ہی اللہ نے دے دی جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ہزار مہینے کے کم از کم تراسی سال چار مہینے بنتے ہیں کم از کم ایک رات بھی مل جائے تو اللہ اکبر تو دو نفل کا ثواب بھی کتنا بھائی اندازہ کریں چاہے کیلکولیٹ کریں گے ہاں بیس اگا ترابی کا جر کیا کیلکولیٹ کریں گے جی سینکڑوں آیات کا مطالعہ اس کا جڑ قدر کی رات میں ایک ہدار مہینوں سے افضل کیا کریں گے وہ کیلکولیٹ کر نہیں سکتے ہاں حضور نے فرمایا علی السلام اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس پانچوں طاق راتیں جو رمضان شریف کی ہیں ان میں تلاش کرو اور حضور نے دعا بھی سکھا دی اللہ کا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے بے شک معاف کرنے کو پسن فرماتا ہم سب کو معاف فرما اللہ ہم سب کو یہ رات اطاف فرمائے اللہ ہم سب کی معافی کے تمام مسلمانوں کی معافی کے لیے معافی کے فیصلے فرما اور کیا ہوتا ہے ترزل المنا اکتبر روح اس میں نازل ہوتے ہیں فرشتے اور الروح یعنی روح الامین جبری امین اللہ کے حکم سے من کل امر ہر کام کے انتظام کے لیے احادیث میں تفصیل ہے ایک سال بھر کے جو معاملات ان کے فیصلے حوالے کر دیے جاتے ہیں اور پھر وہ ان کی ایگزیکشن کے اندر فرشتے لگ جاتے ہیں یہ ہے اس رات میں جو اللہ کے ہاں سے پلان ان کے حوالے منصوبہ اور فیصلے ان کے حوالے کیے جا رہے ہوتے ہیں پھر اللہ کے احادیث سے کچھ اشارہ ملتا ہے اور کچھ صحابہ کے اپنے تجربات بھی ہیں کہ جب بندہ اللہ کے حضور اللہ وہ کیفیت مجھے بھی دے آپ کو خاص تنہائی میں بھی دے ہاں کہ جب کچھ ذرب کپ کپاہٹ تاری ہوتی ہے نا تو سمجھو کہ یہ وقت ہے کہ جب فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے یہ ایک تجربے کی بات صحابہ سے ہمیں سیکھنے کو ملی اللہ ہم سب کو یہ رات عطا فرمائے سلام و وہ سلامتی والی ہے ہی متنعج یہ رات طلو فج، فجر تک یعنی صبح سادق تک اس رات کا وقت باقی تو یہاں سے فارغ ہوگنے کے بعد بھی کسی کو آدھا پونا گھنٹہ تو مل جاتا کسی کو آدھا گھنٹہ کسی کو پونا گھنٹہ جو بہت قریب رہتا ان کو پورا گھنٹہ جتنا بھی مل جائے اس کو غنیمت جاننا ہے اور بہت پیاری بات بزرگوں نے اسلاف نے لکھی اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جب رمضان شروع ہوا تو آپ اور میں کسی اسپیڈ پر کہاں تھے ریس لگتی شروع میں کوئی درمیان میں کوئی آگے کو پیچھے اصل اعتبار کا جو اینڈ پہ جیتا وہ جیتا ہے بھائی تو نو no میٹر ہم کہاں تھے سلو تھے فاسٹ تھے درمیان میں تھے آگے تھے پیچھے تھے گسٹ چل لے تھے دا میٹر ہماری ہوگی تو اگر آج آخری رات ہے تو میری آخری رات کی اینڈنگ کیسی ہوگی کل اگر اس مہینے کا آخری دن ہے تو کل میری اینڈنگ کیسی ہوگی اس کے اوپر اعتبار ہے اللہ اور بھرپور محنت کرنے کی مجھے اور آپ کو توقع اتا فرمائے سونت البی اس کے بارے میں خاصا اختلاف ہے مفسرین میں مصحف میں اس کو مدنی لکھا گیا ہے اور کچھ مزانین سے بھی لگتا ہے لیکن اکثر کئی مفسرین نے اس کو مکی قرار بھی دیا ہے اس کے بھی موضوعات اس صورت میں ملتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ آئے مکی مانا جائے اس کو یا مدنی دونوں آراء مفسرین نے بیان فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ما فكين حتى تاتيهم البینه جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا اور مشرقین وہ علیحدہ ہونے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ان کے پاس بینا روشن دلیل آ جائے وہ روشن دلیل کیا ہے رسول من اللہ اللہ کے رسول علیہ السلام یتلو سہوف متحرہ جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں کیا مطلب بھائی جب تک حضور تشریف نہیں لائے صلی اللہ علّم ایک معاشرے میں تھے اگر مکہ مکرمہ کو لیں تو ابو جہل بھی وہیں رہتا تھا اور حضرت ابر صدیق بھی وہیں تھے حضور ابھی تشریف نہیں لائے مدینے میں یہودی بھی موجود تھے ٹھیک ہے مکس اپ معاملہ تھا نا لیکن جب حضور تشریف لائے تو معاملہ ڈسائڈنگ فیکٹر کا ہو گیا ابو بغت صدیق ایمان کی انتہا پر ابو جہل کفر کی انتہا پر اور عبداللہ بن عبی مدینہ شریف میں آ جائیں تو نفا کے انتہا پر اب کلیئرٹی ہو نا اب یہ ڈویژن آ گئی اللہ ڈویژن ہوئی ہے آنے کے بعد کس کے بینا کے آنے کے بعد یہ فرق واضح ہوا اور وہ بینا روشن دلیل کیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جو پاکیزہ صحیفوں کی تلاوت فرماتے ہیں فی کتب القیمہ اس میں لکھے ہوئے مضبوط یعنی احکام ہیں اللہ کے کلام میں وَمَا تَفَرُّقَ الَّذِينَ اُوْتُ الْكِتَابَ إِلَّا من بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَا اور اہلِ کتاب نے تفرقہ نہ کیا مگر اس کے بعد کہ جب ان کے پاس کھلی دلیل آ گئی یہ البقرہ میں بہت تحسیزم پڑھتے ہوئے آئے ہیں زد کی وجہ سے بغیم بینہم تکبر آ گیا علماء یہود میں حسد آ گیا کہ ان کو رسالت کیوں دے دی بنی اسماعیل کو ہم کو کیوں نہ ملی اس تکبر کی تعصب کی وجہ سے حسد کی وجہ سے ضد کی وجہ سے یہ تفرقے میں مبتلا ہوئے کفر پر گئے اہل کتاب وما امین و الاب اللہ مخدسین اللہ الدین اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں الفاظ پہ توجہ فرمائیے گا خنافا یکسو ہو کر اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرے اللہ کی عبادت کریں وہکا <الزكاة> اور نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں وزال کا دین القیمہ اور یہی مضبوط دین ہے توجہ طلبا کیا ہے ان کو عبادت کا حکم دیا گیا اور نماز کا حکم دیا گیا اور زکوات کا حکم دیا گیا پتہ چلا عبادت کا حکم الگ ہے نماز کا حکم الگ ہے صرف نماز عبادت نہیں ہے بھائی اللہ معبود کتنے گھنٹے چوبیس بندہ کتنے گھنٹے بندہ چوبیس نماز تو یاد دلاتی ایا کا نہ ہاں زکات سالانہ یاد دلاتی ہے مال تمہارا نہیں اللہ کا اس کی راہ میں بھی لگاؤ ٹھیک ہے لیکن عبادت کتنے گھنٹے چوبیس گھنٹے شادی کا ٹائم ہے تو کیا کرنی ہے ہاں عبادت انتقال کسی کا ہو جائے تو کیا کرنی ہے عبادت کاروبار کی سیٹ پر بیٹھ کر عبادت جج کی کرسی پر بیٹھ کر عبادت پارلیمنٹ کے ممبر کی سیٹ پر بیٹھ کر عبادت حکمران کی سیٹ پر بیٹھ کر عبادت گھر میں بیٹھ کر چوبیس گھنٹے یہ عبادت کا بسیتر تصور ہیں جہنم اے اللہ تیری بنا میں آنا چاہتے ہیں جہنم کے عذاب سے اس کے برعکس نیک لوگوں کا بیان اِنَّ آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان ایکہم خیر البریہ یہ لوگ بہترین مخلوق ہیں اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے کیا ان کا اکرام ہوگا جو ایمان و نیک عمل پر ہوں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن ان کا بدلہ یہ ہے ان کے رب کے ہاں ہمیشہ کے باغات ہیں تجریم متاہ تی الانہار جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی خالدین فیھا ابدا وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عن اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے را علی منخش یہ اس کے لیے ہے جو اپنے ڈرتا رہے جو ڈر ڈر کا زندگی بسر کرے اور جس نے اپنے رب کے حضورات میں, ہم میں ہمیں شامل فرمائے اس کے بعد جو آخری سولہ صورتیں حضور نبی اکرم علیم اکثر مغرب میں ان کی تلاوت کرتے تھے اگلی تین صورتیں ان میں ترتیب سے ایک ایک موضوع آگے بڑھے گا سور زلزال اعمال کا بیان سورہ آدیات باطن کی نیتوں کا بیان سورہ قار امال کا کوئی وزن ہے بھی کہ نہیں وہ تولا جائے گا اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ شاء زلزال الزلزال اس میں قیامت کے زلزلے کا بیان اور لوگوں کے اعمال کی پیشی کا تذکرہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اراض الزل اردل جب زمین زور دار کیلا دی جائے گی جیسا کہ ہلا دیے جانے کا حق ہے اللہ اکبر الارض اور اپنے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اشارہ ہوا تھا اس آیت کا اپنے بوجھ سے مراد ایک تو مردوں کو نکال کر باہر ڈال دے گی اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے سونے کے ڈھیر باہر پھکے گی چاندی کے ڈھیر باہر پھینکے گی اور بندہ دیکھے گا یہ سونے چاندی کے ڈھیروں کو اس مال کی وجہ سے میں نے قتل کیا کسی کو اس مال کی وجہ سے میں نے چوری کی اس مال کی وجہ سے رشتے داروں سے قطع تعلق کی, کی آج یہ مال کسی کام کا نہیں یہ صحیح مسلم شریف کی روایت بخل انسان مال رہا اور نافرمان فرمان انسان مجرم انسان کہے گا کیا ہو گیا زمین کو یوم تو حدف و اخبار رہا اس دن وہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی خبریں حضور نے فرمایا بڑی دلچسپ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم ترمیزی شریف میں دیکھو زمین سے بچو یہ تمہاری ماں کی طرح ہے وہ دھرتی ماں کی بات نہیں ہو رہی وندے ماترم کی بات نہیں ہو رہی معاف کیجئے گا ہاں جیسے ماں بچے کی رگ رگ سے واقف ہوتی باپ کو نہیں پتا ہوتا ماں کو پتا ہے اس وقت رویا تو اس نے پیشاب کی ہے اس وقت رویا تو اس نے وہ ماں کہتے ہیں پوٹی کی ہے ہاں اس وقت رویا تو اس کو مچھر نے کاٹا ہے اس وقت یہ رو رہا ہے تو اس کو گرمی لگ رہی اس وقت یہ رو رہا ہے تو اس کو دودھ چاہیے اللہ اکبر کبیرہ رگ رگ سے واقف ایک ایک بات سے واقف ہے, ماں ہے کہ نہیں تو زمین تمہاری ماں کی طرح ہے ایک ایک بات اس کے علم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے بیت المان سے اجناس کی تقسیم ہو جاتی وہیں کھڑے ہو کے دو رکت نماز ادا کرتے اے زمین تو گوار ہے میرے رب نے مجھ پر جو ذمہ داری ڈالی ہے میں نے ادا کیا ہے اس کو تو گواہی دینا میرے لیے اللہ اکبر کبیرہ یوم تو حدیف اخبار اپنی خبریں بیان کر دے گی ان کا اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا یوم اسم نا سات یور اس دن لوگ گروہ در گروہ باہر نکلیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں عمل فمل خیر گرو در گروہ ایک بڑی تقسیم کیا ہوگی جنت یعنی نیک لوگ الگ برے لوگ الگ پھر ان کے اندر بھی درجہ بندی کوئی روزے والے اران کا دروازہ on, تو گرو بندی درجہ بندی کی جائے گی ذرا برابر بھلائی کی وہ اسے دیکھ لے گا ذرا آج ہم کسے سمجھتے ہیں ایٹم بریک کر لے الیکٹران پروٹون میکسمم شاید اس سے آگے بھی کوئی چیز ہوں. ہماری فیلڈ نہیں ہے تم جس کو ذرا سمجھتے ہو اگر وہ بھی ہے ساد آباد رائی کا دانے کا سورہ لکمان میں آتا ہے ذرہ برابر نیکی ہے انسان اسے دیکھ لے گا بمیاں اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا اللہ وقت پر سب پیش ہوگا وہاں پر ہاں حضرت عبقل صدیق نے پوچھا یا سول اللہ اللہ نیکیاں بھی پیش کر دے گا گناہ بھی پیش کر دے گا تو حضور نے بڑی پیاری بشارت دی صلی اللہ علیہ ولّہ قربان جائیے ہاں حضور نے فرمایا کہ دیکھو نیک بندوں پر جو مشکلات آتی ہے نا مصیبتیں آتی ہے نا تکلیفیں آتی ہے نا اللہ اس کی وجہ سے جب وہ صبر کرتے دنیا میں گنا معاف کر دے گا صرف ان کی نیکیاں اللہ پیش کرے گا اللہ کی شان کریمی دیکھیں مصیبت آئی تکلیف آئی بیماری آئی نقصان ہو برداشت کیا گنا جو ہوئے اللہ معاف کر دے گا ادھر اور صرف نیکیاں وہاں پر پیش کرے گا اللہ یہی شان کرینے کا معاملہ اور اس کا فیصلہ ہم سب کے لیے فرما دے سورت العادیہ آج اس کے بعد اس میں انسانوں کے باطن میں جو کچھ ہے وہ پیش کیے جانے کا تذکرہ بھی ہے گھوڑوں کی قسم کھائی اللہ نے اور گھوڑوں کا ذکر کر کے انسانوں کو کچھ سمجھایا اس سے سیکھ لو بھائی کیا سیکھو آئیے سمجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والد یہ قسم ہے دوڑنے والے ہاپنے والے گھوڑوں کی فل مور پھر اپنے سم وہ جو ان کے پیروں میں ہوتے ہیں سم جھاڑ کر چنگاریاں اڑانے والوں کی دوڑتے ہیں وہ چنگاری جیسی اڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہے فل موغی رات صبح. صبح کے وقت غارت گری کرنے والوں کی وہ ارب لوٹ مار کے لیے کبھی جنگ کے گھوڑوں کے استعمال کرتے غارت گری کرنا فَأَفَرْنَ بِهِ نَقْعَ پھر اس وقت گرد و غبار اڑانے والوں کی مٹی اڑڑائی ہوتی ہے ان کے دورنے سے فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَ اور پھر اس وقت دشمن کی فوج میں گھس جانے والے گھوڑوں کی یہ عرب جانتے تھے گھوڑے استعمال کرتے تھے لوٹ مار کے لئے اور اس کے لئے کیا مطلب کیا تم ان گھوڑوں کے خالق ہو نہیں رازق ہو نہیں لیکن یہ جانور دیکھو تمہارا کتنا وفادار جانور ہے ہارس از فیتفل اینیمل بچپن سے یاد کر رکھا ہے جی بڑا وفادار ہے اور تمہارے اشاروں پر یہ تمہارے دشمن سے لڑنے کے لیے تمہ, تم, تمہیں لے جانے کو بھی تیار ہے اور دشمن کے بیچوں میت جانے کے لیے تیار ہے اپنی جان کی بھی فکر نہیں کرتا ایسے ہی ہے نا یہ تو گھوڑا ہے تم کون ہو اللہ اکبر تم تو انسان ہو تم تو اشرف المخلوقات ہو سنیاں گے ان انسان بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی نا ہے ارے اللہ تو تیرا خالق ہے اللہ تو تیرا مالک ہے اللہ تو تیرا رازق ہے اللہ تو تیرا محافظ ہے تو گھوڑے کا خالق نہیں رازق نہیں محافظ نہیں کچھ نہیں وہ تیرے لیے جان دینے کو تیار ہے بندے تو, تو سوچ تو اپنے خالق مالک رازق محافظ کی ماننے کو تیار ہے کہ نہیں ان نہ ہوں آدی شہید اور بے شک اس پر گواہ بھی ہے کس پر اس ناشکری کے رویے پر ہاں بچے کو پال پوس کے جوان کیا اور وہ کل سینہ تان کر بات کرے باپ کی نہ مانے کرے غصہ آتا ہے یا پھول پہنا دے اس کو غصہ آتا ہے نا کوستے بھی کبھی دیتے ہیں. کیوں برا لگا تجھے پال پوس کے جوان کیا تو ایسی باتیں کر رہا ہے میری نا فرمانی کر رہا ہے ایسا ہی ہے نا حالانکہ اس بچے کے ہم خالق تو نہیں ہیں مالک تو نہیں ہے تمہیں خود پتا ہے یہ رویہ ناشکری کا غلط ہے بچے نے تمہارے ساتھ کیا تو تمہیں برا لگا اندر سے جواب آیا دس از رانگ واٹ یو آر ڈوئنگ وچ یور لارڈ تم اپنے خالق اور مالک کے ساتھ کیا کر رہا کیا یہ غلط نہیں ہے ارے اتنی بات تو تمہیں بھی سمجھ آتی ہے اللہ اکبر خدا کی قسم کیا کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اندھر سے اٹھاتا انسان کو وہ انہو علی ذالک رشح اور بے شک اس پر گواہی ہے وہ انهو لحب الخیر لشدید اور بے شک ماں کی محبت میں بڑا شدید ہے اس کے پیچھے دیوانہ ہو کر جانور اسے بدتر ہو جاتا ہے خدا کو بھول جاتا ہے خالق کو مالک کو بھول جاتا ہے ہر امت کا کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ مال حضور کی حدیث پہلے بھی سنائی دی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں افلا عالم معافی قبور کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں یعنی وہ جو مردے ہیں قبروں میں ان کو اٹھایا جائے گا وہ وقت بھی تو آئے گا وہ حسلہ معافی اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ نکال کر پیش کر دیا جائے گا اندر کیا ہے دنیا کی مشینیں تو کم دیکھ پاتی ہیں وہ شریانوں کو دیکھ لیں گے والس کو دیکھ لیں گی تمہاری نیتوں کو تھوڑی جھانک سکتی ہو تو وہ جانتا ہے پچھلی صورت میں امال کا تھا اب نیتوں کا بیان میں. سینوں میں جو کچھ ہے وہ پیش کر دیا جائے گا اِنَّ رَبَّهُم بِهِم باخبر ہوگا باخبر تو آج بھی ہے مگر آج امتحان کے لیے اس نے چوائس دیا جو چاہو سو کرو کل پیشی ہوگی تو سب کچھ کھول کر رکھ دیا جائے گا اللہ محاسبنا حساب اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما ایک سورت اور پڑھیں گے مختصرا اور ایک مختصر مجھے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنی دو تین منٹ کی اس کے بعد پھر چار اکت اور پھر آخر میں آخری سیشن بیان ہوگا ان اللہ تعالی ایک سورت اور سورت القاریہ یہ قیامت کا بیان اس سورت میں اور قار بھی قیامت کا ایک نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم القوریاں کھڑ کڑا والی ملقوریا کیا ہے کھڑ والی وما ادرا کا اور تمہیں کیا سمجھ آئی کیا تمہیں معلوم کے وہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے اللہ اکبر یوم یقون النا شکل فراش جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح بکھر جائیں گے انسان مدھوش بھاگ رہے ہوں گے ادھر ادھر خوف کے مارے یہ کیفیت بتکون جیب المنفوش اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے یہ ان کو ہاتھ میں تو خوب بار اڑ جائے پہاڑ یہ جمے ہوئے پہاڑ اڑا کر رکھ دے گا اللہ تعالیٰ اب وزن اعمال کا بیان فام فکولت میں واضح ہوں پس جس کے وزن مراد نیکی کے وزن بھاری ہوئے عیشت وہ پسندیدہ ایش کی آرام کی زندگی میں ہوگا پسندیدہ پسندی آرام میں ہوگا وہ اما ملخت میں اور جس کے وزن مراد نیکیا وہ ہلکے ہوئے وزن فم ہاویہ اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے کا ماہیا اور تم کیا سمجھے گی وہ کیا ہے نارون ہامیہ وہ بھڑکتی ہوئی دہتی ہوئی آگ ہے اجرنا من النار اے اللہ اجیت نامنار اللہ ہم سب کو آد کے آدھار سے محفوظ سرما یہ وزن کا بیان آ گیا سورج زلزال میں ذرہ برابر عمل پیش ہونے کا بیان آدیات میں اندر سینے, راز جو اندر ہے سینے کے وہ کھول دیے جانے کا بیان نیتیں بھی پیش ہو جائیں گی اب اگر کوئی عمل کوالیفائی کرے گا تو اس کا وزن ہوگا سورہ کہاف یاد ہے کچھ لوگوں کے لیے وزن قائم ہی نہیں کیا جائے گا وزن ہونے کے لیے ایمان بھی ہو اور عمل بھی ہو قابل وزن اگر نیت دکھاوے کی ہے تو وزن بھی نہیں کیا جائے گا اس کا تو جن کے اعمال کے وزن نیکیاں جو قابل قبول ہوئی بھاری ہوئی وزن بھاری ہوئے وہ دل پسند عیش کی زندگی میں جن کے ہلکے ہوئے وہ جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ میں ہوں گے اللہ مجھے اور آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے دو سے تین منٹ آپ کے لیے ان شاء اللہ تعالیٰ ایک چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا شکر واجب ہے کہ اس کی توفیق سے آج یہ اس سلسلہ پائے تکمیل کو پہنچ رہا اللہ ہم سب کا جمع ہونا سب کا بیٹھنا اپنی بار میں قبول فرمائیں ہم اللہ ہی کا شکر ادا کریں ہمارے آپ کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے پھر ہمارے جتنے بھی ساتھیوں نے تعاون کیا ہے اب کسی کا نام میں نہیں لے رہا اس سے کہ کچھ کا لیا جائے تو کچھ کے بھول نہ جائے نام ہمارے تنظیم کے ساتھی ہیں حضرات میں بھی خواتین میں بھی ہمارے اور بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہمارے حافظ صاحب اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کی اہلیہ کی اللہ تعالی مغفرت فرمائے اس قدر بڑے صدمے کے باوجود ماشاءاللہ جس محنت سے انہوں نے قرآن سنایا اللہ ان کو جزائے خیر طا فرمائے صاحب ان کے ساتھ ہیں وہ بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ساتھیوں نے تعاون کیا ہے یہ لائیو ٹیلی کاسٹ جا یہ ہمارے بچے ہیں سب شایغرنے بچوں کی طرح اللہ ان کو جزاء خیر عطا فرمائے یہ دی ویلیو بینکٹ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے انتظامیہ کے ہم شکر گزار ہیں نام نہیں لے رہے اس لیے کہ اللہ تعالی ان کو اجرت عطا فرمائے اور اس کی ضرورت بھی نہیں اجرت تو اللہ ہی ان کو دے گا اللہ تعالی ان حضرات کو جزاء خیر دے اول تو اتنی بڑی جگہ کراچی میں ملنا بھی بڑا مشکل اور ان تمام فیسیلٹیز کے ساتھ جگہ انہوں نے ہمیں فراہم کی اللہ تعالی وینیو بینکٹ کے جو بھی مالکان ہیں ذمہ داران ہیں اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہماری بات ان تک پہنچ بھی جائے اللہ کرے یہ تو ہم اندر بیٹھے باہر کتنے لوگوں نے ذمہ داریاں ادا کی ہیں چاہے وہ, وہ لوگ ہوں کہ جن کو ہم نے کسی حوالے سے ہائر کیا ہو, بھارت انہوں نے بڑی محنت کی اور اکثر ہمارے اپنے والنٹیئرس آتی ہیں تنظیم کے تنظیم اسلامی کے یہ سب ولنٹئر یہ لوگ پیڑ کوئی نہیں ہے بھائی الحمدللہ یہ بھی ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں اگلی بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں چار پانچ افراد کی فیملی ایک گھر میں ہو نا تو اونچ نیچ تو وہاں روزانہ ہوتی تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈیڑھ دو ہزار, ہزار لوگ جو جمع ہوتے ہوں اور کوئی اونچ نیچ نہ ہوتی ہو لازمن ہوئی ہوگی ادھر بھی وہ پردے کے پیچھے بھی ایک دوسرے کو خدا کے واسطے معاف کر دیں ہماری طرف سے تنظیم اسلامی کی ساتھیوں کی طرف سے ہمارے ساتھیوں کی طرف سے اگر کوئی آپ کو دشواری ہوئی ہو ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے یقیناً ہوئی ہوگی تکلیف پہنچی ہوگی اتنے بڑے مجمے میں بہرالی اونچ نیچ ہو جاتی ہے آپ کی طرف سے ہمیں یا ہمارے ساتھیوں کو کچھ ہوا تو ہمیں کوئی پریشانی نہیں کوئی تکلیف نہیں مجھے امید ہے کہ میں صحیح ترجمانی کر رہا ہوں اپنی ان بہنوں کی جو پردے میں ہے جو تنظیم اسلامی اور دیگر اعتبارات سے ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہیں اور جو حضرات کے ہیں لیکن اللہ کے وہاں ایک دوسرے کی کو کو کر دیں. اتنا جو بیان ہوا ہے اتنے سارے گھنٹے تو بہت ساری مثالیں بھی آ گئی کچھ ریئل لائف ایگزامپلز بھی تھی خدا فیل ہوئی ہو بات کہ میری بات تو نہیں کر دی تو میں معذرت چاہتا ہوں. کسی فرد ادارے یا شخصیت کا کوئی ذکر امداد کوشش کی نام نہ ہے کسی کا لیکن خدانہ خاص طا کوئی گفتگو میں کوئی جملہ کوئی بات اگر دل آزاری کی باعث, باعث بنی ہو بات تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور امید ہے آپ بھی ان اللہ تعالیٰ دل بڑا رکھ کر ہمیں معاف کریں گے اور اگلی بات حل یہ ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے کوئی اتنی آسانی سے نہیں ہوتا پیچھے محنتیں ہیں محنت سب سے بڑھ کر امام الانبیاء کی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان پر اپنی کروڑ ہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے پھر صحابہ سے تابین سے تباین تابع سے امت کے فقہ امت کے مفسرین امت کے محدثین امت کے علما امت کے اسلاف ہمارے اساتذہ ان سب کے ذریعے ہمیں پہنچا اللہ ان سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے ہم لوگ تو دعا کر سکتے ہیں ہمارے اساتذہ کے لیے دعا کیجیے ہمارے تنظیم کے ساتھیوں کے لیے ہمارے بزرگوں کے لیے کہ جن کی محنتوں کے نتیجے میں یہ کام اللہ کے فضل و کر سے پائے تکمیل کو پہنچ رہا ہے اس کے علاوہ ان شاء اللہ جب آج یہ مکمل ہوگی وطر کے بعد جب آپ لوگ باہر جا رہے ہوں گے تو آپ کو ایک چھوٹا سا انویلپ بطور تحفہ پیش کیا جائے گا اس میں پیسے نہیں ہوں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے زیادہ بڑی دولت ہوگی انشاءاللہ اس میں کچھ کتابچے ہوں گے قرآن شریف سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے تعلق سے اسی طرح تنظیم اسلامی کے تعارف کا ایک بروشر اس میں ہوگا اس علاقے میں گلشن جمال سامنے ہے قریب میں اور علاقے جہاں جہاں مختلف دروس سے قرآن کے حلقے ہوں گے ان کی تفصیلات موجود ہیں اور تنظیم اسلامی کے حوالے سے بہت سارے ایڈریسز بھی موجود ہیں تو یہ حضرات میں ہم پیش کریں گے کیونکہ ہمیں امید ہے کہ تمام خواتین حضرات کے ساتھ ہی آتی ہیں تو حضرات میں آخر میں کر دیں گے البتہ کوئی مجبوری ایسی خواتین میں دو چار کو ضرورت ہو تو انتظامیہ کو بتا دیجئے کہ ہم ان دیں گے ایک میری گزارش یہ رہی کہ اس کے تعلق سے باتیں ہو رہی وقفہ ہوتا ہے تو مدارس صاحب فوراً پیچھے یہ پیچھے چلے جاتے ہیں مجھے بھی فیل ہوتا ہے آپ کو بھی ہوتا ہوگا لیکن ایک بڑی مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ساتھی کہتے ہیں بھائی دو دس منٹ کا کوئی ان کو بریک تو مل جائے اچھا اب جو میں بات کر رہا ہوں آپ مجھے اگنور کیجیے گا اللہ کا شکر ہے ابھی میری عمر پینتالیس سال ہے اللہ نے بڑی ہمت دی اپنے فضل و کرم سے لیکن ہمارے بعض بھائی وہ ففٹی کے قریب پہنچ رہے ہیں کوئی اگلے سال یہاں ہوگا آپ لوگ کہیں اور ہوں گے ان تمام مدرسین کے بحاف پر میں ایک بات ارض کر رہا ہوں یہ کوئی آسان بات نہیں ہے دیکھیے مدرس کی مجبوری کیا ہے وہ بےچارے جیسے ہل نہیں سکتا اور سیدھا جائے گا تراوی گیری کھڑا ہو جائے گا اس کو اپنا وضو بھی برقرار رکھنا پڑتا ہے ورنہ اس کا ٹائم لگ جائے گا وہاں پر تو وہ بڑی مشکل پوزیشن میں ہوتا ہے اس پہ پر بڑے پریشر ہوتے ہیں تجویز درست ہو ترجمہ درست ہو تشریح درست ہو غلط بات بیان نہ کر دے لائیو جا رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے چلے مجھے چھوڑ دیں. اور ساتھ ہی ہزاروں سن تو رہے پھر تشریح بھی صحیح کرنی پھر ٹائم کو بھی دیکھنا امام صاحب کو پڑھنے کو بھی دیکھنا ہے شب میں ختم بھی کرنا ہے پھر بولنے کی مشقت ان لوگوں کو پتا ہے جو آڈیٹرز ہے ماشاء اللہ اگر سویمنگ میں پوری جان لگتی ہے تو ادھر کھوپڑی بھی لگتی ہے پوری تو میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا پلیز اس کو آپ پرسنل نہ لیجئے گا میں اپنے مدرسین بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو چالیس مقامات پر بیان کر رہے ہیں ان سب کو مشکل ہوتی ہے کہ وہ اس دوران میں سوال کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے تھکے بھی ہوتے بے چارے ان کو یہ دس منٹ کا ایک بریک چاہیے ہوتا ہے جس کے لیے انتظامیہ کے ساتھ ان کو کھینچ کر لے جاتے ہیں اب پلیز اس کو پرسنل مت لیجئے گا یہ میری گزارش ہے ان تمام میرے مدرسین بھائیوں کے تعلق سے جن کو آپ آئندہ سال یہاں یا کہیں اور سنیں یہ مجبوری ہے پلیز البتہ میری بھی خواہش ہوتی ہے مدرسین کی کہ آپ لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ رہے وہ ذکر اشارہ ان ہوا اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ رمضان شریف کے بعد جو حضرات ملاقات کرنا چاہیں موسٹ ویلکم مختلف ایریاز میں سٹنگ ہوتی ہے ہم اس کو طے کر لیں گے وہ اپنے نام اور اپنے کانٹیکٹ کی ڈیٹیلس فون نمبر وغیرہ وہ مکتبے پر لکھوا دیجیے گا آپ کی لسٹ ہمارے پاس آ جائے گی ہم کوشش کریں گے رمضان کے بعد آپ سے رابطہ کریں اور آپ سے کوئی ملاقات کا مقام اور جگہ طے کر کے میں خود آپ سے ملاقات کرنا چاہوں گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ تو یہ گزارش ہے کہ جو ساتھی پرسنلی ملنا چاہیں رمضان شریف کے بعد ان سے ملاقات ہم کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور وہ اپنے نام اور کانٹیکٹ نمبر وغیرہ مکتبے پر دے دیجیے گا تو ان سے ملاقات کا اہتمام کر لیا جائے گا ان ایک اس کو بھی آپ پرسنلی مت لیجیے گا وہ ہماری تنظیم کی ایک پالیسی ہے اور اس کی وداعت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے مدرسین ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں چاہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور مقامات پر بیس کی جگہ پر ساتھی بیان کر رہے ہیں تنظیم اسلامی کی ایک طے شدہ پالیسی ہے ہم چاہے دورے ترجمے قرآن میں بیان کر رہے ہوں کسی جگہ نکاح پڑھانے جا رہے ہوں کسی جگہ ریگولر درس دینے جا رہے ہوں کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں یا کارپوریٹ سیکٹر میں یا فورسز میں ایون لیکچر دینے جائیں یا میڈیا پر آ کر گفتگو کریں الحمد یہ تیش شدہ بات ہے ہم ایک ٹکا ایک پیسہ کسی سے نہیں لیتے الحمدللہ اس کی وجہ ضروری ہے کچھ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صاحب ان کا لیونگ اسٹینڈرڈ بہت اچھا ہونا چاہیے تو اتنا کمارے ہوں گے ادھر ادھر سے باتیں آتی ہیں تو وہ حدیث پہلے دن سے سنا رہے کہ تمہارے بھائی کو تم بدگمانی میں مبتلا ہونے مت دو تو کوئی ہمارا ساتھی جو میڈیا پر آئے گا جمعے کا خطاب کرے گا رمضان شریف بیان کرے گا درس قرآن کہیں کرے گا اس انسٹیٹیوشن کے اندر والنٹئر بیسس پہ لیکچرز دینے کے لیے جائے گا کوئی کسی جگہ وزٹنگ فیکلٹی یا فیکلٹی ممبر وہ بات الگ ہے اس کو انوائٹ اگر کیا جائے گا تو تنظیم اسلامی کی پالیسی کا ہم کچھ بھی چارج نہیں کرتے اور آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ میں اسی اخلاص پر قائم رکھے رب فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحر يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلا فبأي آلاء كل من عليها فان ويتقى وجه ربك ذل الجلال وانا مكرام فبأي آلاء ربك ما تكذب في السموات والعرض قلنا يوم موعد في شأن فبأن ما تكذبان سنفرونهم أيها السفلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والينسين استطعتم من من أخطار السماوات والأرض فنفضوا لا تنفضوا يوسل عليكما شوار من نار ونحاسه فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقت السماء فكانت وردة كذبان فبأي ہے على فرش بطائنها منك الثبر وجن الجنتين دان فبأي أهلاء ربكما تكذبان فيهن قاص وططرف لم يطمثهن إنسوا قبلا ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن العود والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء بيهما عينا لنطاختان فبأيام